سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ کہیں ذرا کہ یہ الفاظ اٹھتے بیٹھتے کہتے رہا کریں میرے بھائی صبح و شام کہتے رہا کریں کوئی زور نہیں لگتا کوئی محنت صرف نہیں ہوتی اور دیکھیں رب کو بڑے محبوب ہیں اور ترازو میں جب وزن ہوگا ایک طرف ہماری گیتیں ہوں گی جھوٹ ہوں گے ہمارے حرام جو کھایا ہوگا وہ ہوگا اور دوسری طرف یہ کلمہ ہوگا تو اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا ہمارے کام آئے گا تو کیا کہا ہے سبحان سبحان اللہ اللہ یار جان بدھ کے میں نہیں بتا رہا ٹائم کی کمی کی وجہ سے ورنہ اس میں میں بہت پھر دس منٹ لگا دوں گا اس لیے رہنے دیں ویسے اس دعا کا ترجمہ بھی آپ سیکھ لیتا کہ آپ کو کہنے کا مزہ آئے ٹھیک ہے ترجمہ بتا دیتا ہوں سبحان اللہ کی تصویر بیان کرتا ہوں کیا مطلب اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر ایب سے پاک ہے یعنی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیوی نہیں کوئی شریک نہیں قبر والے کو اللہ کے ساتھ سجدہ کرنا غلط ہے قبر والے کو مشکل خوشا سمجھنا اللہ کے ساتھ غلط ہے قبر والے کو حادث الوا سمنا غلط ہے میں نے کہا تھا نا میں نکل جاؤں گا پھر تو سبحان اللہ عبی میں اللہ کی تصویر بیان کرتا ہوں اس کی حمد و کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ میں پھر اللہ کی تصویر بیان کرتا ہوں جو اللہ جو بڑی عظمت والا ہے بڑی شان والا ہے بڑے مقام والا ہے تو یہ الفاظ بار بار کہا کریں اور ترجمہ کے ساتھ کہیں گے ترجمہ کے اوپر غور کر کے تو پھر اجر و شباب بھی اور ہوگا کہنے کا لطف اور مزہ بھی اور ہوگا یہ نواز جنازہ کا سوال آگے یہ ہوتے پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں جس کا جواب میں نے اور آگے کہتے ہیں نماز جمعہ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں ہاں جی پرسوں جمعہ پڑھنے دیا تھا کہ بند کر کے رکھا تھا کمرے میں ہاں جی اور پاکستان انڈیا میں اگر آپ کی بیگم جمعہ پڑھنا چاہے تو یا الیکشن لڑ سکتی ہیں جمعہ نہیں پڑھ سکتی کیوں جی پارلیمنٹ کی رکن بن سکتی ہے جمعہ نہیں پڑھ سکتی ہیں کیا ہم کر رہے ہیں میرے بھائی پیارے حبیب الہ اسلام کا فرمان ہے مسلم ابو داؤد کی حدیث ہے لا تمنعوا اما الله مساجد الله اللہ کی ان بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو نماز کے لیے عورت آنا چاہتی ہے آنے دیا جائے تراوی کی نماز کے لیے آنا چاہتی ہے آنے دیا جائے جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہتی ہے آنے دیا جائے اور جمعہ پڑھنے دیں وہ درس सुने कुरान सुने حدیث सुने उसको چلے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کو پتا چلے میرے خامن صاحب کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں تاکہ آپ سے کم لڑا کرے لیکن آپ مسجد میں نہیں آنے دیتے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں جہاں سے وہ طریقہ سیکھتی ہے خامن کو ٹھیک کیسے کرنا ہے فلمیں آپ اسے دکھاتے ہیں جہاں پہ وہ ہیرو دیتی ہے بڑا عجیب و غریب ہیرو ہے بڑا چلاکنا بڑا ہوشیار اور آپ ڈھیلے ڈالے سے داڑھی رکھی ہوئی ہے پھر آپ کی محبت اس کے دل میں کیسے داخل ہو جیسے ہیرو فلموں میں دیکھتی ہے وہ ویسے ہیرو گھر میں دیکھنا چاہتی ہے تو گھروں میں چیزوں پہ میرے بھائی پابندی لگائی تو برحال جمعہ کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے پڑھنے دی جائے اور اپنی مسجد میں جا کے بندوبست کریں عورتوں کے لیے اور عید کی نماز میں عورتوں کا حاضر ہونا ہے ضروری ہے جمعے میں کہہ رہا ہوں جہد ہے آنے کے بہتر ہے تاکہ دین سیکھ لے اور عید کی نماز میں میں کیا کہہ رہا ہوں <سؤال> <سؤال> ضروری <سؤال> واجب لازمی اتنا واجب، اتنا واجب لازمی ہے کہ بخاری وغیرہ کی ہیں کہتی ہیں کہتی کہ نبی علی سعد نے کہا عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکالا جائے ہم نے کہا اللہ کہ کچھ عورتیں حیض کی حالت میں ہیں فرمایا ان کو بھی نکالو وہ عید گاہ میں آئیں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں نماز نہ پڑے دعا میں شریکوں کہا کہ اللہ کے سن کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس پردے کے لیے چادریں نہیں ہیں فرمایا ان کو بھی لایا جائے لت البسبت اس کی جو ساتھی ہے سہلی ہے وہ اپنی چادر میں اس کو بھی لپیٹ کے لے آئے نہ پردہ معاف کیا نہ عید معاف کی نہ پردہ معاف کیا نہ تو عید کی نماز کے لیے بھی آنا ہے میک اپ کے بغیر پردے میں آنا ہے میک اپ کیا ہے تو پھر برقا پہن کے آئی یہ میک اپ کس کے لیے کرنا ہے خامن اپنے خامن کے لیے جان والوں کے لیے نہیں کرنا اپنے آپ کو چھپا کر اپنے آپ کو چھپا کر عورت لائی اور وہاں پہ عید کی نماز پڑے اور گھر میں آ کے پھر برقا خامن کے سامنے اتارے یہ بھائی کا سوال ہے کتنے عرصہ میاں بیوی بی رجوع نہ کریں تو نکاح میں رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے کیوں جی اگر ایک حامد جو ہے دو تین سال بیوی بی سے ناراض رہے یا بیوی بی اس سے ناراض رہے تو پھر نکاح باقی ہے کہ ٹوٹ گیا باقی, باقی, باقی ہے کتنے سال تک باقی رہے گا ہاں رہ جب, جب, جب تک طلاق نہیں دے گا نکاح باقی, باقی, باقی, باقی ہے ناراضگی میں تیس سال گزر جائیں گے چالیس سال گزر جائیں گے نکاح جو ہے جب تک طلاق نہیں دے گا یا وہ خلا نہیں دے گی نکاح کیا رہے گا برقرار باقی رہے گا برقرار <تصفح> رہے گا برقرار ہے اور مجھے آپ کو چاہیے کہ جہاں کہیں ایسے میاں بیوی بی نظر آئیں وہاں پہ ہم کیا کریں سلاح کرائیں گے اور لڑانا چاہیے جب سلح ہو گئی نا تو پھر وہ ہمارے محلف ہو جائیں گے عام طور پہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں لڑانے کا کیا کام کر رہے ہیں اور یہ کام میری اور آپ کی ماں بھی کر رہی ہے میری اور آپ کی بہنیں بھی کر رہی نہ اور کر رہا ہے ساتھ والوں کے گھر گئے ہاں جی بیچاری جب آتی ہوئی برتن ہی دھوتی رہتی ہے یہ لڑائی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اب برتن دھونے والی جو ہے وہ سمجھی میں واقعی مظلوم ہوں بھی اگر تو نصیحت کرنا چاہتی ہے تو عدید میں ساتھ کو لے جا نصیحت کر اس کے سامنے جملہ کیوں بول رہی ہے ہاں جی تیرا خامن کون ہے کیا کرتا ہے جی میٹرک باس ہے ہوئے ہوئے تو ایم اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تیرے نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا اب یہ عورت کے دل میں نفرت بیٹھ گئی خامت کے اب وہ سمجھ میں بڑی بلا ہوں اور یہ خامن ایسا ہی ہے یہ میرے قابل نہیں تھا اب اس کے ساتھ آہستہ آستہ بدتمیزی شروع ہو جائے گی تو یہ ایسے جملے جو ہم بولتے ہیں نا گھروں میں جا کے اور ہماری مائیں بہنیں یہاں سے کسی گھر میں فساد کی بنیاد پڑتی ہے دیہات سے جملہ بولنا چاہیے بیوی بی کے سامنے اس کے ہامن کی تعریف کریں ہامن کے سامنے اس کی بیوی بی کی تعریف کریں جی میری تیری بیوی بی سے ملاقات ہوئی ہے ماشاء بہت اچھی ہے بڑی نیک ہے بڑا اچھا اخلاق ہے جی اس کا یعنی کہ میری ماں بہن یہ کہے تو بہرحال یہ میاں بیوی اگر آپس میں نراد ہیں تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا میرے بھائی ٹائم کافی ہو چکا ہے آج ہم چھ بیس تک چلے گئے ہیں کل سے چھ تیس تک آئیں گے اور آج آپ کے نا دائیں شہر پہ ادھر مغرب کے بعد ڈاکٹر شیخ عبد ان کا درس ہے یہ آپ کے یہ ادھر ٹھیک ہے ان کا درس ہے کب مغرب کے بعد اور ایف ایم ایک سو پانچ پہ اردو میں ترجمہ بھی آ رہا ہوگا آپ نے موبائل پہ سیٹ کر لیں ایف ایم ایک سو پانچ اردو میں ترجمہ بھی آ رہا ہوگا شیخ عبدالرس جو ہیں وہ درد دیں گے ہر مہینے میں ایک دن آ کے مدینہ میں درس دیا کرتے ہیں تو آج ماشاءاللہ آپ کی موجودگی میں وہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ قریب ہی ادھر ادھر ہی دو تین ستون چھوڑ کے اور کے بعد ویسے ڈاکٹر مان اللہ صاحب بھی پیچھے درس دیں گے گیٹ نمبر 19 پہ اور فدر کے بعد گیٹ نمبر 19 پہ انشاءاللہ میں بھی درس دوں گا تو اللہ نے رونقیں لگائی ہے موقع دیا ہے علم لینے کا یہ لیں بازار کو مارکیٹ کو ٹیم کم دیں آپ آج کے لیے آئے نا یا شاپنگ کے لیے آج کے لیے آئے نا تو پھر اس لیے یہ دروس میں بیٹھیں دین کا علم لیں اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم لینے کی توفیق نہیت فرمائے اللہ رب العزت ہمیں توحید پہ رکھے اللہ تعالیٰ بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور اللہ خیر و سلامتی کے ساتھ حج عمرہ کرنے کی توفیق نہایت فرمائے یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکی ہیں ان کی بخشش فرما انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما ان کی قبریں منور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک منا جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد نہیت فرما جن کے پاس بیٹے نہیں ہے من بیٹی فرما جو مسلمان مظلوم ہے جہاں پہ بھی ہیں اللہ ان کی مدد فرما ظلم کرنے والے کافروں کو تباہ و برباد فرما وسل محمد اجمائین